پھر دادا ایک ہو تو آپس میں محبت ہوتی ہے اگر چائنا میں رشیا میں کوئی آپ کو پاکستانی مل جائے تو آپ کو اس سے زیادہ انسیت ہوگی انس ہوگا حالانکہ وہ پاکستان میں آپ کو نظر آتا تو آپ اسے سلام بھی نہیں لیتے لیکن وہاں کوئی پاکستانی نہیں تھا تو آپ کو ایک پاکستانی نظر آیا آپ اس کو جا کر سلام لیں گے حال حوال پوچھیں گے کہ زبان ایک ہے یا ملک ایک ہے تو تعلق کی بنیاد کوئی نہ کوئی چیز ایک ہونا ہوتی ہے اور ان تمام تعلقات کے ساتھ ہمارا متعلق ہونا یہ کمزور ہے زبان سے تعلق کمزور ہے زمین سے تعلق ملک سے تعلق کمزور ہے حتیٰ کہ والدین سے تعلق بھی آپ کا اتنا مضبوط نہیں جتنا ربعت جلال سے تعلق مضبوط ہے اللہ تبارا كا و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے والدین ذریعہ بنے ہیں وہ پیدا نہ کرنا چاہتا تو آپ پیدا نہیں ہوتے وہ پیدا کرنا چاہتا اور والدین ذریعہ نہیں بنتے تو اللہ کچھ اور ذریعہ بنا دیا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا خالق کا احسان زیادہ ہے اس کی وجہ سے آپس میں تعلق ہونا یہ تعلق سارے تعلقات سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور یہ عبادت بھی ہے اگر کسی ہندو خاندان میں ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے والدین کی اور آج سے زیادہ محبت ہوگی یا آپ سے زیادہ محبت ہوگی وہ لامحلہ آپ سے زیادہ محبت کرے گا اور اپنے ہندو والدین کی اولاد ہندو بھائیوں سے اس کو نفرت ہوگی وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا مسلمانوں کے پاس آ کر رہے گا اپنے ماں اور باپ کے جنے ہوئے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں رہے گا ایمان کا تعلق ربعد الجلال سے تعلق یہ سب سے مضبوط تعلق ہے اس وجہ سے ہمارا بھائی بھائی ہونا یہ سب سے مضبوط بھائی چارہ ہے اور یہ کسی شناخت کا محتاج نہیں یہ جو لکیریں لگائی گئی ہیں یہ پاکستان ہے یہ کشمیر ہے یہ ہندوستان ہے ان کا محتاج نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہماری بہن ہے اور اگر ہمارے اپنے ملک میں اپنے گھر میں ایسا چک موجود ہو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ ہمارا دشمن ہے اگرچہ خون کا رشتہ دار کیوں نہ ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وجمعین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ایسی ڈالی ایمان کی وجہ سے لوگوں سے محبت ایسی ڈالی اللہ اکبر حضرت اس عبد الرحمان براؤف رضی اللہ تعالیٰ کا ایمانی بھائی کہتا ہے بھائی میری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ایک تم لے لو میں طلاق دے دیتا ہوں اور آدھا گھر لے لو اور آدھا باغ لے لو اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو اب آدھا باغ اور گھر تو سمجھ میں آتا ہے بیوی کون دیتا ہے بھائی اتنی گہری محبت تھی ان کی آپس میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے و اللہ فب نہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری دنیا کا مال لٹا دیے ہوتے ان کو ایک کرنے کے لیے آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا جیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے محبت یہ ساری کائنات کی دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے ساری دنیا کی دولتیں لگا دی جائیں لوگ کہتے ہیں پیسے سے ہر کام ہو جاتا ہے یہاں الٹ ہوتا ہے جیسے پیسہ آتا ہے نفرتیں بڑھتی ہیں کنجوسیاں بڑھتی ہیں نفرتیں بڑھتی ہیں بخیلی بڑھتی ہے حسد بڑھتا ہے کینا زیادہ ہوتا ہے فرمایا یہ پیسے سے حاصل نہ ہوتا لیکن میں نے یہ کام کر دیا اتنی زیادہ محبت ہے صحابہ کرام کو ایک کو پیاس لگی دوسرا اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے بھوک لگی ہوئی ہے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے اور جو اپنے ماں باپ کی اولاد بھائی تھے ان کے ساتھ نفرت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو بدر میں پکڑے گئے کہتی ان کا کیا کریں کہتے ہیں جن جن کے رشتے دار ہیں ان کے ہاتھ میں پکڑاؤ چچا ہے تو بھتیجے کو دو ابا ہے تو بیٹے کو دو بیٹا ہے تو ابا کو دو یہ ہمارے مسلمان بھائی اپنے اپنے رشتے دار کو پکڑیں لٹائیں سیننے پر گھٹنا رکھیں گلے پر خنجر چلائیں ربیض الجلال دیکھیں کہ ان کی ایمان کی محبت کیسی ہے اللہ دیکھے کہ یہ کافر اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ صحابہ کرام کی بات مانتے ہوئے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا اللہ تبارہ و تارا نے آیات نازل فرما دی فرمایا ما کانا لینبی اسرع کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ قیدی بنائے حت یس نفل عرب یہاں تک کہ زمین پر خون کیوں نہیں بھا لیتا تری دون عراد دنیا تری دون عرد, عرد تم دنیا کا مال چاہتے ہو تری دون آرد ال دنیا والرید تم دنیا چاہتے ہو اللہ آخر چاہتا ہے للا کتاب امن اللّہ صبا کا اگر ہم نے پہلے سے تمہیں عذاب نہ دینے کا عہد نہ کیا ہوتا لکھا ہوا نہ ہوتا تو آج فدیہ لے کر چھوڑنے کی وجہ سے تم پر عذاب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ایک تو یہ کام کیا کہ مومنوں کی آپس کی لڑائیاں ختم کر کے ان کو ایک کر دیا اللہ کے فضل سے اوس اور خدرج آپس میں لڑتے اور چالیس چالیس سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہتی خاندان فارغ ہو جاتے ان کو ایک کر دیا ایک دن ایسے ہی شرارت ہو گئی شرارت کے بعد انصاری نے انصاریوں کو بلا لیا مہاجر نے مہاجروں کو بلا لیا قریب تھا کہ فتنا ہو جاتا جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کروایا اور اس کے بعد فرمایا آ جہلیتی وہ آنا بین ادھور جہلیت کی بات اب بھی کرتے ہو جبکہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انصار اور مہاجر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا میں یادور نہیں فی رضول رسول اللہ فی اہل صاحب بخاری کہ حدیث ہے کون شخص ہے جو میں محمد کو معدور سمجھے میرا عذر قبول کرے اس معاملے میں کہ میں ایسے شخص کو سزا دوں جس نے میری بیوی پر توہمت لگائی وہ تھا عبداللہ بن بھائی خزرج سے تعلق رکھتا تھا یہ کیا بات ہوئی جب اس نے یہ جرم کیا ہے جب خالص مسلمانوں کو سزا ہوئی ہے مستہ بن اس کو اسی کوڑے لگے ہیں حسان بن ثابت کو لگے ہیں حمنا بن تیجاس کو لگے ہیں تو اس کو کیوں نہیں لگنے اس کے بارے میں اتنی تمہید کیوں باندھی جا رہی ہے میرے ساتھی میرا ادھر قبول کرو اگر میں ایسے شخص کو سجا دوں جس نے نبی کو تکلیف دی ہے اس کی گھر والی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اساد بن معاذ کہنے لگے یہ کون سی بات ہے جناب اگر ہمارے قبیلے سے ہوا تو ہم خود اس کو سجا دیں گے آپ کا تعاون کریں گے اور اگر میرے بھائی خجرج کے قبیلے سے ہوا تو یہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے اتنے میں خزر جی بولا کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ وہ تیرے قبیلے کا نہیں اس لیے تھی ایسی بات کر دی ہے اگر تجھے معلوم ہوتا تیرے قبیلے کا تو ایسی بات نہیں کیا ہوتا ادھر سے کوئی بولا کہ کیسی بات کر دی تم نے معاملہ دیکھو کتنا حساس ہے اس کے قبیلے سے دوسرا بولا قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دبا دیا ایمان نیا نیا آیا تھا ابھی تک وہ پرانی باتیں یاد تھیں پرانی لڑائیاں پرانے قتل جو دونوں طرف سے ہوئے تھے وہ ان کو یاد تھے قریب تھا کہ وہ ایمان کی محبت جو فرمایا رب عدالجلال نے کہ ساری کائنات کی دولت لگا کر بھی حاصل نہیں ہوتی قریب تھا کہ وہ دولت ڈگمگا جائے آپ اس کی محبت متزلزل ہو جائے آپ نے فوراً دونوں کو چپ کروایا اور عبداللہ بن و کو تاریخ شاہد ہے سزا نہیں ہوئی آپ نے نہ صرف ان میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کی بلکہ اس محبت کو اگر کوئی چیز ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بڑی بڑی مسلحت کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اس محبت کو پالنے کی کوشش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی بیوی پر الزام لگانا یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے آپ نے وہ چھوڑ دی لیکن ان کی محبت کو بچا لیا کتنی قیمتی ہے مومنوں کے آپس کی محبت تو میرے عظیم بھائیوں فرمایا مسنفی تو مومنوں کے آپس میں لطف و کرم کی مثال آپس میں محبت کی شرینی کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک, ایک جسم ہوتا ہے اگر اس جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف ہو جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف ہو تو سارے جسم کو بخار ہو جاتا ہے اب جسم کا آخری کنارہ پاؤں کا انگوٹھا ہے اس پہ اگر دانا نکل آئے یا وہ کسی قسم کی درد ہو بخار ہو جاتا ہے بخار کی وجہ سے ساری رات پہلو بدلتا رہتا نیند نہیں آتی یہ تو آپ نے دیکھا ایسا ہوتا ہے آپ آنکھوں سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہوا ہے تکلیف تو وہ تیسرے ملک میں جا کر ہے تمہیں کیا ہوا ہے وہ کہیں گے جی آخر جسم تو ایک ہے نا جب درد ہے تو ہم کیسے سو سکتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جسم ہڑتال کر دیتا ہے بھوک ہڑتال کر دیتا ہے جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو کھانا بھی نہیں کھاتا رات کو سوتا نہیں کھانا کھاتا نہیں سارا جسم گرم ہو کر احتجاج کرتا ہے کہ جب تک ہمارا وہ بھائی انگوٹھا درست نہیں ہوتا اس وقت تک نہ کھانا کھایا جائے گا نہ رات کو سویا جائے گا یہ ایک جسم کی مثال ہے اور یہ آپس کی محبت یہ ایمان ہے اور یہ عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا لوگ پریشان حال ہوں گے کھڑے ہوں گے بیٹھ نہیں سکرے ہوں گے اور میدان میں ساری کائنات جمع ہے ننگے دھڑنگے ہیں کچھ پاؤں کے بال ہیں کچھ ٹانگوں کے بال ہیں کچھ منہ کے بال ہیں ونحشرهم على وسمع ان کو ہم ان کا حشر کریں گے ان کو جمع کریں گے ٹانگیں اوپر ہوگی منہ نیچے ہوگا کتنی مصیبت ہے لوگ پریشان حال ہیں دھوپ میں ہیں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اس حالت میں رب عبدالجلال کا اعلان ہوگا این المتحب نبی آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں ال یوم ادل یوم آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے پچاس ہزار سال آپس میں ایمان کی محبت والے سائے میں ہوں گے اور آپس کی قدورتوں نفرتوں والے پچاس ہزار سال دھوپ میں ہوں گے اب گرمیوں میں ایک گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہو کر دیکھو پچاس ہزار سال کا دن ہے تارج المل و روح کا نا خمسین الفسرا پچاس ہزار سال یہ دھوپ میں ہیں اور دھوپ بھی کڑک ہے اور جو آپس میں ایمان کی محبت والے ہیں وہ سائے میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بھائی کو ملنے جا رہا تھا بھائی اس کا ایمان کا بھائی اسپیشل چل کر اس کو ملنے جا رہا تھا ربعت الجلال نے فرشتہ بھیجا روٹین میں فرشتے انبیاء پر آتے ہیں لیکن آپس کی محبت یہ اتنا بڑا اجر عظیم اور اتنی بڑی عبادت ہے اس کے لیے اللہ نے فرشتہ بھیجا وہ اس کے راستے میں بیٹھ گیا جب وہ پاس سے گزرنے لگا تو کہا کہاں جا رہے ہو کہا وہاں ایک بھائی ہے اس کو ملنے جا رہا ہوں کہا کہ کوئی کام ہے دنیاوی کام ہے کہتا نہیں کوئی دنیاوی کام نہیں ہے صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ مجھے محبت اللہ کی وجہ سے ہے کہا پھر میں فرشتہ ہوں مجھے رب ربیعال دل نے تجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو رب دل دلال تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر چھوٹی سی بات ہے عرش والا رب اتنا اچیز انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت بتانے کے لیے سپیشل فرشتہ بھیجا ہے آج کل تو وہ زیارتیں ختم ہو گئیں کون کسی کو ملنے جاتا ہے کام ہی بہت ہیں مصروفیات بہت ہیں ورنہ صحابہ ہابائی کرام رضان اللہ علیہ مجمعین کوئی تکلف نہیں ایسے مسجد سے بھائی کو آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو گھر جا کر کوئی تکلف نہیں جو پکا ہے کھلا دیں گے بعد ختم ح کہ نمک کے ساتھ روٹی ہو تو وہی کھلا دو پانی ہے روٹی ہے اور نمک ہے مرچ کی چٹنی ہے اور روٹی ہے کھلا دو تکلف نہیں لیکن آپس کی وہ محبت جس وجہ سے اللہ کے عرض کا سایہ نصیب ہوتا ہے اس محبت کو پالنے کی کوشش کرو اس کو بڑھانے کی کوشش کرو یہ قدورتیں نفرتیں عداوتیں دشمنیاں آپس کی یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کے جنت, جنت کا فیصلہ ہو جائے گا جہنمیوں کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا جا رہے ہوں گے راستے میں ایک چیک پوسٹ آئے گی اس کا نام کنترا ہے وہاں پر دل کا چیک اپ ہوگا جس جس دل میں نفرت اور قدرت ہوگی اس کو روک لیا جائے گا باقی جنت میں چلے جلیں گے وہاں صفائیاں ستھرائیاں ہوں گی معافیاں تلافیاں ہوں گی یہ مصیبت دل سے نکلے گی تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی ورنہ زانہ معافی اعلی سر متقابن اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے دنوں سے ہم قدورتیں عدابتیں نکال دیں گے اور اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ وہ چیک پوسٹ پر کنترا مقام پر یہ نکالی جائیں گے قدورت والا جنت میں نہیں جا سکتا اور اس کے مقابلے میں اگر اس جہان میں مرنے سے پہلے کوئی قدورتیں نکال دیتا ہے تو اس کو یہی یہاں بیٹھے جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا جس نے جنت میں جانا ہے صحابۂ اکرام اپنے اندازے لگاتے ہیں ہو سکتا ہے فلاں ہو ہو سکتا ہے فلاں ہو وہ بہت نیک ہے وہ بہت نیک ہے وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے تو یہ تہجدے زیادہ پڑتا ہے تو وہ ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے یہ نفل عبادت زیادہ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہو یہ جہاد کے مار کے بڑے معروف ہیں اس کے لیکن دیکھا عام سا آدمی محلے کا وہ آ گیا سب حیران ہیں کہ آخر یہ کیا کرتا ہے ایک صاحب تو اس کے پیچھے ہی لگ گیا تین دن اس کی ریکی کرتا رہا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا نیکی کرتا ہے جو دوسروں سے الگ تھلگ ہے پھر کہتا ہے میرے گھر میں گڑبڑا مجھے گھر میں سونے کی اجازت دو وہ لے گیا گھر وہ گھر والا سو گیا یہ ریکی کر رہا ہے کہ یہ رات کو کیا کرتا ہے رات بھی وہی روٹین کی عبادت جو سب کرتے تھے پریشان ہو کر اس کو بتانے پر مجبور ہوا کہتا بتاؤ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے آخر تو کرتا کیا ہے کہتا ہے جی اور تو کچھ نہیں کرتا بس یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے کسی کی بات اچھی نہیں لگی کسی کا کام اچھا نہیں لگا دل میں قدورت آئی نفرت آئی کسی کے بارے میں دشمنی آئی کسی نے مجھے برا کہہ دیا دشمنی دل میں آئی وہ وہی کی وہی اسی مجلس میں صاف کر دیتا ہوں رات کو سوتا ہوں تو میرا دل صاف ہوتا ہے کینہ پروری کس کو کہتے ہیں کینے کی پرورش کرنا ایک بات ہوئی تو اس کو پلے باندھ لیا اب ایک اور ہوئی تو اچھا اس نے فلاں وقت بھی ایسے کیا تھا ایک اور ہوئی تو پھر جمع کرتے رہے جمع کرتے رہے پھر پھٹ گئے یہ انسان کو اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے جلاتی رہتی ہے یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے اس کو نکال باہر کرنا اور صاف کر دینا معاف کر دینا اسی میں اس جہان کی خیر ہے اور اسی سے اس جہان کی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عل المشرق والاہن مگر جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا اور جو آپس میں ناراض ہیں ان کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے جب تو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تجھے کیسے معاف کر دے تو اپنے بھائی کو معاف کرے اللہ تجھے معاف کر دے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے اللہ تجھے معاف کر دے گا تو یہ نہیں کرتا اللہ وہ نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تبارہ کا مطالعہ کے لیے وہ بندہ محبت کرتا تھا تو اللہ نے اس سے محبت کی وہ محبت بندے سے کرتا تھا جو سلوک آپ نے بندے سے کیا اللہ نے وہ سلوک آپ کے ساتھ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں مسجدوں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں ایسے ہی جھگڑے خامخواہ کی قدورتیں صاف یوں بچھائی یوں کیوں نہیں بچھائی آئندہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا وہ تو نے فلاں کو رشتے میں بلایا تھا فلاں کو کیوں نہیں بلایا بچی کی شادی ہے مجھے نہیں بلایا آج کے بعد ساری زندگی کے لیے ناراض ہے کوئی بچی کی شادی بچی والے کا تو حق ہی نہیں کہ کسی کو بلائے اس کا تو بلانا جائز ہی نہیں اچھا تو نے مجھے بارات میں کیوں نہیں بلایا اے بارات کا تو اسلام میں تصور نہیں وہ تو بلاتا بھی تو تجھے انکار کر دینا چاہیے تھا اور تو ساری زندگی اس لیے ناراض ہے کہ اس نے مجھے بارات میں نہیں بلایا ولیمہ حق ہے ولیمہ پہ بلانا بھی چاہیے اور ولیمہ پہ لوگوں کو آنا بھی چاہیے یہ حق ہے جتنی ہمت ہے اتنا بڑا کر لو لیکن اس کے علاوہ تو کوئی حق نہیں لو یہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ان باتوں پر ناراض ہوتے اور سارے سارے خاندان بکھر جاتے پیچھے اس کے کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی تو میرے عزیز بھائیوں ایک بھائی چارہ تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا مدینہ میں آ کر اللہ کے فضل سے اور دوسرا ایک اور الائنس بنایا ایک اور اتحاد بنایا وہ تھا کہ مدینہ کی سطح پر سارے مذہبوں کو ایک کر دیا کہا کہ مدینہ کی سطح پر جتنے لوگ بھی رہتے ہیں ان پر حملہ ہوگا تو یہ مل کر مقابلہ کریں گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اے یہودیوں اے عیسائیوں اے مشرق ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم پر اگر حملہ ہوا تو تم نے جواب دینا ہے تو یہ بات کوئی مانتا تھا وہ اسلام کے دشمن وہ آپ کے دفاع میں کیسے کھڑے ہو سکتے تھے لیکن آپ نے ایک ایسا سیگا استعمال کیا کہ مدینہ کی سطح پر آپس میں نہیں لڑیں گے جو حملہ آور ہوگا مل کر مقابلہ کریں گے ان دونوں باتوں کا ایک ہی معنی تھا اس لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کوئی دشمن تھا نہیں جو ان پر حملہ کرتا مسلمانوں پر ہی حملہ ہونا تھا کہا مل کر مقابلہ کریں گے یہ فراست ہے میرے مصطفیٰ علیہ سلاد السلام کی یہ سیاست اور بصیرت ہے میرے مصطفیٰ علیہ سلاد السلام کی معاہدہ کر لیا مدینہ جہاد کا بیس ہے مدینہ کے اندر دشمن آباد ہیں یہودی بھی عیسائی بھی مشرق بھی ان دشمنوں کو ان کی شر سے بھی محفوظ ہو گئے اور دشمن کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بھی محفوظ ہو گئے ان کو ہولڈ پر رکھا آنے والے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے بطر ہوئی عہد ہوئی احزاب ہوئی آنے والا دشمن تھک گیا کٹ گیا ختم ہو گیا تو اب انہوں نے پار نکالنا شروع کیے پہلے بنو قریدا نے بنو نذیر نے بنو کینقاں نے اور آخر میں بنو قریدا نے بادہدی کی ایک ایک کر کے ان کا بھی علاج ہوتا رہا اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیس کو مضبوط کیا اندر انتشار و اشتراک سے بچے اگرچہ یہودی یہودی رہے عیسائی عیسائی رہے لیکن آپ نے اپنے جہاد کے بیس کو اضطراب سے بچا لیا ایک طریقہ اتحاد کا الائنس بنانے کا یہ بھی میرے مصطفی ثابت ہے علیہ السلام وسلم <تصفح> میرے عزیز بھائیوں اس وقت پچیس تیس سال سے پاکستان دنیا کے بڑی بڑی قوتوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہے آپ کہو گے جی رشیا کے مقابلے میں تو امریکہ بھی ساتھ تھا وہ پونے تین سال کے بعد آیا تھا پونے تین سال اکیلے کھڑے رہنا دشمن کی الگار کو روک دینا یہ کوئی چھوٹا مارکا نہیں تھا اور اگر پونے تین سال دشمن کی الگار کو نہ روکا جاتا تو وہ تو آپ کو لتاڑ کر آگے گزر چکا ہوتا پھر آپ کا تعاون امریکہ کیسے کرتا جب امریکہ نے دیکھا کہ انہوں نے روک لیا ہے پھر بھی مدد کی تھوڑی سی جاؤ الحق نے مونگ بھلی کہہ کر ٹھکرا دی اپنے مفاد کے لیے انہوں نے بعد میں مدد کی اس کے بعد اگلے راؤنڈ میں دنیا کے تقریباً پینتالیس ملکوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افغان اور پاکستان مجاہدوں نے پاکستان کی فوج نے مل کر مقابلہ کیا داہرن تو ان کے ساتھ تھی لیکن آج دشمن پھٹ رہا ہے بول رہا ہے لکھ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی مجاہدوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تیس سال سے جو ملک دشمن کے سامنے کھڑا ہے اس کے بیس کو مضبوط کرنا یہ مسلط اور حکمت ہے یا نہیں بروک نے کہا تھا کہ میں بوسنیا میں کامیاب مکاری میں اس لیے ہو گیا کہ وہاں بغل میں پاکستان نہیں تھا اور افغانستان میں میں اس لیے ناکام ہوا ہوں کہ یہاں بغل میں پاکستان موجود ہے اس بیس ملک کو مضبوط کرنا اندر سے اس کو سالڈ کرنا یہ بہت ضروری بات ہے اگر یہاں جتنے مذہب رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں عیسائی رہتے ہیں اور کئی مسلمان فرقے ایسے ہیں جن کے عقائد بہت گندے ہیں اگر ہم اس کو بنیاد بنا کر آپس میں بم پھوڑنا شروع کر دیں قتل و اگانا شروع کر دیں مسلمان ہندو کو مار رہا ہو ہندو عیسائی کو مار رہا ہو عیسائی مسلمان پر چڑھائی کر رہا ہو تو بتاؤ کہ پاکستان آرمی اور مجاہد اپنا یہ والا کردار پیش کر سکتے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں جو اس وقت کردار پیش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان اور کافر حکمران ہمارے ساتھ نہیں ہے اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر بھی رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں فتح بھی عطا فرما رہا ہے اور دشمن اپنے زخم چاٹ رہا ہے آپ کہتے ہو سپلائی بند کرو سپلائی اتنی کھری ہوتی تو پھر وہ ایران کے ساتھ اپنی دوستیوں کا اظہار نہ کرتے وہ اپنا متبادل راستہ تلاش نہ کرنے کی کوشش کرتے اگر وہ اتنا ہی پاکستان سے خوش ہوتے کبھی وہ ترکمانستان کبھی تاجکستان کی سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے آج دنیا پاکستان کو دنیا کفر پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور پاکستان اکیلا اللہ کے فضل کے ساتھ اور مجاہدوں کے تعاون کے ساتھ پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور وہ ہار گئے ان حالات میں اپنے بیس کو کمزور کرنا نفرتوں قدورتوں عداوتوں کے ساتھ مسلمان اب مسلمان کے ساتھ لڑے یہ تو کسی زمانے اور کسی حالات میں بھی مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے البتہ ان حالات میں تو پاکستان کے رہنے والے کافروں کے ساتھ بھی کسی قسم کا ایسا رویہ کہ جس سے قتل و غارت ہو جو امن کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں حکومت کی اجازت کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کا قتل جائز نہیں ہوتا ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا اگر آپ کہو مسلمان کے فلاں فرقے کا عقیدہ بہت گندا ہے تو وہ گندا ہے آج بھی ہے ہزار سال پہلے بھی تھا اس سے زیادہ گندے والے یہاں ہندو موجود ہیں لیکن ان بنیادوں پر اس بیس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا اور یہ کافر کی فورتھ جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے کہ جب وہ کسی بھی علاقے میں خود کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہاں کے علاقے کے آپس کے لوگوں کو لڑوا کر کے وہاں سے نکلتا ہے افغانستان کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا مکمل انتظام کیا ہے اور پاکستان میں بھی وہ شرارتیں کر رہا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا قیدہ کتنا غلط ہے اس کو اصل میں اپنی ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کی کوشش کرنا ہے تو جو اسلام کے ماننے والے اللہ رب رحمان کو ماننے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے ہیں اللہ کے قرآن کو قرآن اور کعبۃ اللہ کو اپنا کعبہ ماننے والے ہیں ان کو تو اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنا چاہیے اور جو دوسرے دین والے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے ان کو اسلام کی طرف کھینچنا ہے نہ کہ ان کے ساتھ لڑائیاں کر کے اپنے بیس کو کمزور کر کے اپنے ملک کے اس عظیم کردار کو ٹھیس پہنچانی ہے جو ہم تیس سال سے ادا کر رہے ہیں آج پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں حرم پاک کے ایک استاد ملے مجھے کہنے لگے ہم تو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جب پاکستان میں لڑائیاں ہوتی ہمیں بہت تکلیف ہوتی پاکستان کے اندر جب انتشار پھیلتا ہے ہمیں یہاں حرم میں بیٹھے بڑی پریشان ہوتی پوری دنیا میں اس جیسی فوج نہیں اس جیسی ٹیکنالوجی نہیں ایٹم بم نہیں اور تو اور ایسے مجاہدین کی کھیپ پوری دنیا میں نہیں جتنی آپ کے پاس موجود ہے آڑے وقت میں ساری دنیا کے مسلمان آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ اپنے ملک کو کمزور کرو اور دشمن کا ساتھ دو یہ قطعی طور پہ ہمارا کردار اچھا نہیں اس لیے امن کے ساتھ رہنا اور یک مشت ہو کر رہنا ایک جان ہو کر رہنا اور جو حتیٰ کہ کافر بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ٹینشن کا ماحول پیدا نہ کرنا یہ ان حالات میں بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا وہ انٹرنیشنل کردار احسن طریقے سے ادا کر کے اس جنگ کو انجام تک پہنچائیں اللہ دشمن کو دلیل کرے اسلام کا بول بالا ہو وما مالینا دل بڑا